اهد دعوا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعنا مما سأن جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا كل لو كان في الأرض ملا يَكَاْتُونَ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَنزِلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا لَّقَدْ قَّلَّلُوا مَوْلَى ہر قسم دی کی ہمدو ثنا تاریخ تنجید تقدیش اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نائق ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے یعنی کوئی چیز اللہ جیسی نہیں اور اللہ کسی چیز جیسا نہیں لئی سا کم قرآن مجید اندر خود ارشاد فرمایا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں خالق اپنی صفات کا مالک ہے اور مخلوق اندر جو صفات انہیں رکھیاں نے وہ اندر موجود ہیں اگرچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر کسی اپنے ہاتھوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ وحدہو لا شریک نے اپنے ہاتھوں کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید اندر مثلاً فرمایا اللَّهِ اللہ دے بڑے پراخ اور بڑے کھلے ہیں یہودیاں نے بکواس کی تھی اللہ تعالی نے بڑی مدت تو اپنے خزانے تقسیم کرنے شروع کر دیتے ہوئے بندہ آیا ہے، تقسیم کرتا آیا ہے کہ ہم فرمایا لکٹ اللہ اللہ نے ان بکواس کرنے والے کاکر دی بکواس مو سن نن لے کہہ رہے ہیں کہ سوت کچھ ہے اللہ فقیر ہو گیا ہے اللہ فقیر محتاج ہو گیا خدا وہ پلے ہن کچھ باقی نہیں رہا اگنی آڈے کو بڑی دولت ہے بڑا مال ہے اللہ نے فرمایا ید اللہ مکسوتا اللہ ہاتھ بڑے خراب بڑے وسیع اور پڑے ہوئے ہیں خزانے لیکن اللہ کے ہاتھ ایسے ہیں انگلیاں ہیں ہی یا نہیں بناوٹ ایسی ہے ہاتھ کی یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا کیونکہ کسی دیکھے ہی نہیں ہاں حدیث کے حوالے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہی بات حدیث کی روح نی جا سکتی ہے لیکن ہاتھ کیسے ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی نہیں کر سکتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیتا حضرت آدم علیہ السلام اسلحم کی تخلیق اور بناوٹ کا ذکر کردہ شیطان نے پوچھا کہ تمہوں سجدہ کیوں نہیں کیتا جنوں میں اپنے دو ہاتھوں نال بنایا خلق تہیا ہاتھ دوکر ہے خلق تہیا جنہوں نے اپنے دو ہاتھوں وال پیدا کیتا اور بنایا تو کیوں سجدہ نہیں کیتا مانا آسا اللہ تفجا اس امر میں تین حکم دیتا تھی کہ سجدہ کر سارے ملائکہ اور حکم دیتا نکم دزاضیل حکم دیتا شیطان دا اصل نام ازازیل جنو کے ابلیس دے نام شیتان دام نال شمار نامہ پکارے آسل نام ازازیل اللہ فرماند نے ماں مانا اللہ میں جدو حکم کہ سجدہ کرو سارے فرشتے سجدے پہ گئے شیطان اکڑ گیا ازازیل اکڑ گیا میں نہیں سجدہ کرنا اللہ فرماندے نے تو کیوں سجدہ نہ کیتا تینوں کہڑی چیز نے منع کر دی جاب میں ہاں اپنے تو کم سجدہ کیوں کرا؟ کہ اپنے ہون بھی دلیل ہے، کردا ہوا کہ اللہ ہے اگ چنایا ایک اے شبہ بھی دور ہو گیا کہ شیطان پہلے فرشتا بعد لوگ یہ سمجھتے کہ اے فرشتا سی فرشتیا نے آگ اگ نہیں بنایا سے چمک اور روشنی جہاں نام نور ہے چو بنایا ہے. کہہ ہے خلقتنی من نارن، تو آگ تین بنایا ہے چنایا من تین سے آدم نتی جو بنایا خاص جو بنایا میں یہ بہتر ہاں اے میرے نال کمتر ہے جتنا بہتر اور کم پر او بلندی دی طرف ہے لہٰذا میں یہ بہتر ہاں اے میرے کم کا میں اس واسطے تیار ہر حال اللہ تعالی نے اس مقام تے بھی اپنے دو ہاتھ کا ذکر کیتا فرمایا خلقتہو ہو گئی میں یہ اپنے دو ہاتھوں میں بڑا ہاتھ کیسے دے؟ کوئی بیان نہیں کرتا. کوئی مثال نہیں دیکھی جا سکتی انہوں کی بس کا لمبا ہونا ان بڑا ہونا اس حدیث قدسی تو ظاہر ہوں فرمایا اللہ, اللہ نے فرمایا اللہ کی فرما دیتے کہ تی سارے انسان سارے جن باقی ساری مخلوق کا کسے میدان اندر جمع ہو جاؤ جو تو اڈا جی کرے جو تو اڈا دل چاہے میرے کلو منگو کوئی خواہش کوئی آرزو باقی نہ روے توسی منگ لے میرے کلو جو کچھ منگ لے کہ میں تو اڈے سارے ہیں خواہشاں پوریاں کر دیا تو اڈے سارے ہیں مطالبے پورے کر دیا فرمایا میرے حتنچ دل خزانے نے اوہی ختم نہیں ہو سکتی یہ حدیث کتسی ہے یہ تو اللہ ہاتھوں کا بڑا ہونا ظاہر ہوتا ہے لیکن پھر بھی ابھی لمبائی اور چوڑائی معاف نہیں سکتے دس نہیں سکتے کیونکہ نہیں سکتے اندر کہ میرے جیسی کوئی چیز نہیں میں کسی چیز جیسا نہیں کسی چیز نوں میرے نال مثال نہیں دیتی جا سکتی میرے نال کسی مثال نہیں دیکھی جا سکتی اللہ تبارک وطال نے اپنے چہرے مبارک کا ذکر کیا قرآن فرمایا پر مایا جدر بھی رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ ادھر ہی اللہ کا ہے جلا شان ہو جاتا نماز کے دوران اگر کسی شخص نعدے کی سمت کا پتا نہیں چلتا کہ قبلہ کس پاس ہے کسی ایسی جگہ سے وہ رک گیا ہے پھنس گیا ہے کہ وہ کبلے کی سمت کا پتہ ہی نہیں چل رہا نماز پڑھنی ہے مسلمان ہے تے فرمایا نہ تے پریشان ہوئی تے نہ نماز نوں بے وقت کری نماز کا وقت ہو گیا ہوگے. کوشش کر قبلے کا پتہ چل جائے نہیں پتہ چلتا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تلو پر جدھر بھی رخ کر کے کھڑا ہو جائے گا ادھر ہی میرا چہرہ موجود ہے تو اللہ کی طرف آتی کیوں رخ کرنے اللہ نے حکم دیتا ہے وہ حکم بن دہرے کا ذکر ہے لیکن وہ چہرہ کس طرح کا ابھی نہیں بیان کر سکتے سانوں نہیں مانو کسی بھی نہیں مانو یہ نہیں کہ خواص نو معلوم ہے عوام معلوم نہیں کسی معلوم نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کنن قریب بلایا میرا حتی کہ چل کے چل چلدی جبریل علیہ السلام آپ کے نال نے بطور گائی تھی، ساتھی اور آپ کے وزیر نے جبریل وزیر نے محمد ال رسول اللہ نال چل رہے ہیں ایک مقام ایسا آ گیا کہ جبریل علیہ السلام رک گئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آخری حد ہے اس کو اگے نہ جان کی اجازت ہے نہ میرے اندر طاقت میں اگے نہیں جا اگر میں کوشش کی میرے نورانی پر جلنے شروع ہو جان کے میں اگے نہیں جا سکتا ایک حدیث اندر آنا ہے کہ جس مقام سے جبریل رک گئے اگے استر ہزار نور د پردے سن لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کو بھی اگے بولا ہے وہ سارے پردے کو بھی اے بلا یہ ہوں کورب ہے اللہ نے اپنے کنا کریب بلایا ہے اپنے حبیب حضرت یا رسول صلی اللہ, علیہ وسلم. اللہ نے, اللہ اللہ نے آپ کو جب ناش سے بلایا قریب کیتا اپنے حل رئی تا ربک تھی اپنے رب نکھیا آپ نے فرمایا آئے سا قرآن نہیں پڑھیا رضی اللہ بسایا اللہ نے قرآن اندر فرمایا لا کد الابصار کو حل ابسوار بہو ید رے کل ابسار یہ پانی اکی چوئی اک اپنے رب نہیں دیکھ سکتی لا خدری الابصار یہ اپنے رب نہیں دیکھ سکیاں وَا وَا يُدْرِتُ ایک نو دیکھ لیا. دیکھ رہا ہے یہ نہیں دیکھ سکتا ہاں ایک ایسا وجود ملے گا جی ایسا اکی ہو جانا نے پھر مٹنا نہیں جنہ نے ختم نہیں ہونا وہ بارے اندر فرمایا آبا نے پوچھا راض اے اللہ کے پیغمبر اللہ علیہ وسلم کیا اسی اپنے رب نو نکھا گے قیامت دے دن سادہ رب سانو نظر آئے گا آپ نے فرمایا چودوی رات کا چند ہوگی آسمان تے کوئی بدل نہ ہو بالکل مسلا صاف ہوگا ہر تر ہیرا والا چند نیک لین دظر آدہ جی ارسکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سارے ہی دیکھ سکتے فرمایا جس طرح چودھری رات دے چند نو دیکھ سکتے نے سارے ہی دیکھنے کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی قیامت دے دن ہر نیک ہر نیک بد اپنے رب نو اس طرح ہی دیکھ لیکن جتوں تک دنیاوی زندگی دا تعلق ہے رات ادرے کو کوئی اک نہیں دیکھتا فرمایا آئے سا قرآن نہیں پڑھیا رضی اللہ عنہ اللہ نے قرآن اندر فرما دیتا ہے کہ میں مینو کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ میں کس طرح دیکھ سکتا اور نہ لے فرمایا کہ جیڑا شخص یہ کہے کہ میں اپنے رب نات دی رات دیکھ کے آیا دیکھ میں اپنے رب نالوں زیادہ بڑا جھوٹا دنیا اندر اور کوئی شخص نہیں اتنے تند نل بھرے ہوئے ناخن بڑے ہوئے بال جسم تو تراشے ہی نہیں دو, دو بدبو اپنے رب نو دی نہیں دیکھ کے آئے یہ حقیقت نے جنہیں ایمان لیا ضروری ہے کیونکہ عقیدے دا اسلام اندر بالکل اس طرح ہی یہ مثال لینی چاہیے جس طرح مکان بنان واسطے بنیاد اگر بنیاد ہوگی مضبوط ہوگی عمارت درست اور صحیح بنے گی جہ جی عمارت جی بنانی صحیح مقصود ہے اور بنیاد خراب ہے تو پھر صحیح عمارت نہیں بن سکتی بجلی آ بھی رہی ہے اللہ وح لا شریک ہے اپنی مثال آپ ہے لئیسا ہی سکی شہ جیسی کوئی چیز نہیں ان کے پر مثال نہیں دیا جا سکتا اللہ وح لا شریک نے قرآن اندر ہی اپنی پنڈلی کا ذکر کیتا ہے قرآن اندر اللہ نے اپنی پنڈلی کا ذکر فرمایا ہے فرمایا یوم یو عن ان إِلَى السُجُودِ قیامت دن لوگ مارے, مارے جنہ اپنا معبود بنایا ہو لب دے دے ہونگے. نے اگ کے سامنے سجدار کسے نے سورج اپنا دیوتا اور اپنا رب سمجھیا ہوا نے کسے چیز نو کسے نے کسے چیز لگتے لیکن کچھ اللہ ایسے اللہ کرے بھی شامل ہوئے کہ ہوں اپنے رب دے بلاوے تے جانا ہے نا وہ آواز دے گا دنیا اندر تانشنی برداشت کیتے لوگوں کو گالیاں لائیا مارا کھا دیا صرف اس واسطے کہ اللہ, اللہ, اللہ فرما دینے وہ تھی اس بندے اس واسطے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ ہے میرا رب اللہ اے گنا ای تو اللہ والے اللہ دے بندے او ایس انتظار گے کہ سا رب سانو بلاوے سا رب سانو پکارے ابھی وہ جائیے ادھر ولے جائیے خود فرمایا یو میوک ساسا کن اللہ تبارک وطال کما کا نا یلی کہو جس طرح او لائق ہے جس طرح ادی شان دیا ہے جس طرح اُنہ پسند ہے قیامت دے دن اپنی پنڈلی ننگی کر یق ساپو انسا اللہ اپنی پنڈ لی ننگی کر سجتے پہ جان گ لیکن جنہ نے دنیا اندر کسی ہوب بنائی رکھیا کسی ہو اپنا محبوب سمجھی رکھیا او دوڑ کے ضرور کے یار ادھر کچھ نظر آدر چلو سارے ادھر جا رہے ہیں وہ دورنگ گے پہنچن گے اللہ فرما دے نے وہ اگے چکن کی کوشش کریں انہوں گردنا کھچ کے پیچھے لگا دیا کیونکہ وہ دنیا اندر سجدے نہیں کرتے رہے ان کی سزا یہ ہوئے گی کہ یہ صرف دنیا اندر اپنے رب سامنے نہیں چکایا قیامت دن بھی وہ نہیں چکا سکے انہوں گردنا اکڑ جان گیا وہ ہن سال اللہ فرما دے نے وہ چک نہیں سک پلا یا تقسی کر نہیں سکتی بہرحال اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے اتنا اپنے بارے اندر لیکن مثال نہیں دیتی جا دکتی اللہ مقید نہیں کیتا جا سکتا اللہ کے بارے اندر یہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ اس طرح کا ہوئے گا اللہ اس طرح کا ہوا شکل یہ ہوئے گی عقیدہ جدو تک درست نہ ہوئے، تک کوئی بھی عمل درست نہیں ہو سکتا کسی انسان اس واسطے سب تو پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عقیدہ صحیح ہو جائے ذرا دیکھو محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکی زندگی اندر عقیدہ ہی درست کرنے لگائے عملی زندگی سے مجینے جا کے شروع ہوتی ہے رہ سال آپ نے محنتی اس بات پہ عقیدہ درست ہو جائے جس عقیدہ درست ہو جاندہ ہے پھر عمل قابل قبول بن جاتا ہے اور عمل واسطے انسان ذہنی طور سے تیار بھی ہو جاتا ہے اور عمل کرنا یہ آسان بھی ہو جائے جی عقیدہ درست نہ ہوئے پھر کچھ بھی ہو کرے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ایسا عمل قبول ہی نہیں کرتا جہرا درست عقیدے نہ جائے حج تو بڑی ہو اور کوئی نیکی نہیں یقینی اگر عقیدہ درست نہ ہوگی تو یقین کرو حج بھی قبول نہیں ہوگا اللہ نے مکے کے کافروں اور مشرکوں کو فرمایا اجعل تم سقایہۃ الحج و امارات المسجد الحرام کمن امن باللہ و یوم الاخر تو اسی ہاجیوں کو پانی پلانا کھانا کھلانا انہاں انہ دی دیگ اور خدمات کریاں نے انہو تیں بڑا ناگ اور فخر کر لیا اے کہ اسی ہاجیاں دی بڑی خدمت کر رہے ہیں انہیں توازو کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی عمارت جہی ہے وہی حفاظت کر رہے ہیں وہ بھی سفائی کر رہے ہیں تعمیر اندر حصہ لے رہے ہیں یہ عمل ایک پاس رکھے دے رکھے رہ جان گے اگر تلے ایمان نہ ہوا تو لوگوں کے برابر اور ہم پلا نہیں ہو سکتے کمن آؤ آخر جنہ اللہ سے ایمان ہے اور قیامت دن تے یقین بہرحال یہ بات نشین کرنی چاہیے کہ سب تو پہلو انسان کا میرا رب ہر لحاظ نل ہر اعتبار نل ہر پہندو نل اپنی مثال آپ ہے وہ وقت گرو لا شریفی ذات اندر وہی صفات اندر او دی طاقت اندر وہی قدرت اندر وہ شریق نہیں جا سکتا نہ اقلی لحاظ نال نہ نا لحاظ نال کوئی شریق نہیں وہ او سب تہلی ساتی احتار نل یہ ہے لم یل و لم یو لوگ اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد اللہ دے ماں باپ کوئی نہیں اللہ کی اولاد کوئی نہیں کیا کوئی انسان ایسا ہے جہدے جی ماں باپ نہ ہو یا جیسی اولاد نہ ہو آدم علیہ السلام دے ماں باپ کوئی نہیں سن لیکن کیا اسی سارے انہیں اولاد نے قیامت آن والا آخری انسان جڑا ہوا او اولاد سے کوئی نہیں ہوگی لیکن کیا وہ ماں باپ نہیں ہونے اللہ کے ماں باپ بھی کوئی نہیں اللہ کی اولاد بھی کوئی نہیں لیاؤ لب کے کوئی دنیا اندر چیلنج ہے ولن یقو کف ون اہدے جیسا کوئی ایک بھی نہیں ملے گا نہ وہ کسی کی اولاد نہ دی کوئی اولاد اللہ کے ماں باپ ہون کا دا دعویٰ کرنے والا بھی کافر اور مشرک اور اللہ کی اولاد ہون کا دا دعویٰ کرنے والا بھی کافر اور مشرک سفا بے شمار ہیں ایک سننا ہے انسان بھی سنتا ہے جن بھی سنتا ہے لیکن کیا مخلوق کا سننا اور اللہ کا سننا برابر ہو سکتے ہیں یقین ہے ایک حدیث قدسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمانے نے قسم دے بدل آسمان تے چھائے ہوئے ہو بارش ہو رہی تیز ہوا چل رہی ہوئے. سیاہ پہاڑ تے کوئی چونچی فرمایا چڑھ رہی ہوگی رینگ رہی ہوئے. اللہ فرما دے نے میں او دے قدم دی آواز او اس ویلے بھی سن رہا ہوں اللہ ہو سننا تے مخلوق کا سننا برابر نہیں ہو وہ اپنی ذات اندر بھی وقت اپنی صفات اندر بھی انسان نے بڑا کچھ ایجاد کر لیا بڑیاں مشین بنا لیا نے, حساب کتاب کر کردیا نے چیزاں گن لینیا نے بڑی جلدی نتیجہ دس نے لیکن میرے اللہ نے اپنے علم دی ایک مثال قرآن اندر اس طرح دھی پر مایا وبا تو ظلم ولا ولا پوری روئے زمین مشرق تو لے کے مغرب اور شمال کو لے کے جنوب تک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نو زمین کے کنارے کا ہی پتا نہیں کہ شروع کتھوں ہوتی ہے ختم کتنے ہوتی ہے یہ ابتدا کہڑی ہے انتہا کہڑی ہے کسے نو پتا نہیں اگر پتا ہے تو دسے دس کہ جتنے زمین ختم ہو جاتی پھر اے کی شروع ہوگا اللہ فرما دے پوری روز زمین اندر جن درخت ہیں جنیاں بےلہ ہیں جن پودے ہیں یہاں سے جن پتے لگ چکے نے لگ کے چڑ چکے نے جنے یہاں سے موجود نے جن آئندہ لگنے نے میں انہوں ساروں میں جانتا سارے کی تعداد دا میں نے پتہ ہے کوئی کمپیوٹر ہے ایسا جڑا یہ کارن سارا انجام دے سکے نل کیا جا سکتا ہے کہ کسی ایک درخت دے اس لحاظ مل سارے پتے بھی کوئی کمپیوٹر نہیں گن سکتا کہ کنے لگے سن اس ویلے موجود نے چڑ کے کنے چلے گئے نے اور کنے آئندہ لگنے اللہ تو ساری روئے زمین کے درختوں اور پودیا کے پتوں کی تعداد میں جانتا ہے وہ علم کہڑی کہڑی مسائل بیان کی, کی دیا جسے جائے یہ اکیدہ ہونا چاہیے ہر اس شخص کا جڑا اپنے آپ مسلمان اور مومن کہلانا ہو کہ اپنی ذات اندر اللہ اپنی سفا تندر وقدا شریق ہے کوئی شریق نہیں کوئی وہ نہیں کوئی وہقابلہ نہیں کر سکتا پھر اللہ وحدہو لا شریک ہے اپنے افعال اندر توحید افعال اپنے تو مراد یہ ہے کہ وہ جو چاہے جلو چاہے کر لیا ہے اور کر کے دکھا دیتا ہے دے تو کوئی بڑے تو بڑا عہدہ اور منصب رکھن والا بھی آج آ ہے بے شمار وہ خامشاں ایسی ہوئی تک پہنچ دیا جہاں پوریا نہیں ہو سکتی کچھ عملات کچھ ہو دی سامنے آ لیکن اور کر لو چاہے نہ فوج اکٹھی کرن دی ضرورت نہ سادو سامان جمع کرن دا او محتاج نہ کسی کو منظوری لینی ضرورت نہ کوئی کام کر کے تے پچھتاوا ہے نہ کسی دا ڈر اور خوف اذا اراد وہ جدو کوئی کام کرنا چاہتا ہے حکم ہے بن جا وہ چیز بن جانے حکم ہے مٹ جا وہ بنی ہوئی چیز مٹ جا وہ اپنے افعال اندر بھی وقت حو لاش یہ تین باتیں جدو سمجھ آ جان اور من لو کوئی بندہ کہ اللہ اپنی ذات وقتا حلہ شریف ہے اللہ اپنی صفات سفاطہ حولا شریف ہے اللہ اپنے افعال اندر اپار حاصری ہے کہ پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سانو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ اپنی عبادات اندر بھی وقت حولا شریف ہے کہ جنہ کا جنہ احترام جن عزت جنہ بڑا مقام اونا چاہیے وہ او کسی ہوئی ہوتا یہ بنیاد ہے افیدے دی تو ہی اگر ایدے اندر ہی کوئی کمی رہ جائے امل مثال دیتی ہے مکڑی دے جالے پر پوری سورج ہے جنا نرم ہے سورہ ان کبوت ان کیا جائے مکڑی دے پتہ ہی نہیں لگتا کہ ات کوئی چیز ہے بیوت تو لان فرمایا سب تو کمزور اور سب تو جلدی ختم ہونے والا کار مکڑی کا کار ہوسرق کا امر یہ زیادہ کمزور ہوکڑی کار اور مکڑی کے جالے نالوں بھی جانے مشرک کا عمل کمزور ہونے وہ ساری زندگی محنت کرتا رہے مشقت کرتا رہے اور یہ سمجھدار رہے کہ میں بڑا کچھ جمع کر لیا ہے لیکن حقیقت گندگی ہے, ہے. ہے. مشرک گندہ اور نجی بنتا ہے ان مشرق اللہ ہے مشرک گندے ہو جائے. ظاہری طور سے دو چار دس دفعہ بھی اسے کیوں نہ کر لیں بڑے صاف ستھرے سوتے ہیں خوشبو نال معطر کپڑے اور لباس کیوں نہ پہن لین لیکن پھر بھی گندے نہیں کیونکہ ان لے اچھی اندر ان لے دل اندر روح ہوں گے گندگی ہے صرف وہ پاک نہیں ہو سکتی وہ گند لے کے اللہ کے گھر بھی کوئی چلا جائے بہت اللہ اندر بھی کوئی چلا جائے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اللہ نے منع کر دل مسرت مسرت ہو تے ہو پلیز ہو نجس ہو, ہو خبردار آئندہ میرے گھر نہ آنا تو اللہ نے اپنے کار بہان کو روک دے انتظام انہوں نے اپنے کار منع کر ہے مسریف عقیدے کی بنیاد تو ہی اور اس کو اگلا قدم کی ہے عقیدے کا تو ہے رسالت اللہ نے رسول بنا کے بھیجے جنہ کی تعداد ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ سے چوبیس ہزار کے قریب پہنچتی گئی ہے صحیح تعداد اللہ پہ سزا اسی واسطے احتیاط نے یہ کہنا چاہیے ایک لاکھ چوبی ہزار یا ایک تو کموں دیش تھوڑے یاد آ جن بھی اللہ دے دیر اللہ دے دسول ریسان یہ بھی صحیح طریقے دے یقین اور ایمان کوئی شخص نہیں آئے گا او دا کوئی عمل اللہ کے مقابلے ہاں سے دور سورہ بنی اسرائیل دیا میں دو آیتوں تلاوٹ کی جنہیں اندر اللہ بحربو لاشریف نے رسالت جدو <الرَّسُولَةً> رسول بھیجیے اپنے جنہ آغاز جنہدا حضرت آپ علیہ السلام کو ہوئی وہ سب کو پہلے اللہ کے نبی تھے اللہ کا پیغام لے آؤن والے اور اللہ نے اس سلسلے میں ختم فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ والے کلم دکھا کے گیا آپ کو بعد قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے آپ نے اس عمارت مکمل کر دیتا ہے جی عمارت اللہ نے رسالت کی عمارت بنائی اور ایک حریث اندر مثال دیتی آپ نے فرمایا کہ ایک عمارت بڑی خوبصورت ہوحاظ نل وہ مکمل ہوے کوئی شخص انہوں دیکھ دیکھ کے بڑا تعجب کرے کہ بڑی عجیب عمارت ہے بڑی خوبصورت عمارت ہے وہ بھی اندر پھرنا شروع کر دے ایک جگہ انہوں ایسا خلا نظر آ جائے جن کو اپنی زبان خدا کہیں عمارت مکمل ہو گئی لیکن ایک خدا اجے موجود ہوے ہو کہ کہاخ بھی, ہو بھی بند کر دیتا جاندہ پھر سے کیا ہی بات کی اے نقش رکھا ہے یہ رہ رہے اللہ کے رسول فرمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسالت کی عمارت ہے اللہ نے مینو بھیج کے وہ او جاٹا اور آخری سوراخ نظر کی کسی نو وہ بھی بند کر دے ہوں کامت تک وہ عمارت مکمل ہو گئی ہے ہر لحاظ نل ہر اعتبار اللہ کی فرما دے نا بما مانا انا سائی میرے آپ ملک جب ابھی نبی بھیجے رسول بھیجے ارے ہی مسلام آ کے لوگوں میرا پیغام سنایا میرا پیغام سامنے پیش کیا سب کو بڑی اور پہلی وجہ جڑی بنی بڑی اہم بات اللہ نے بیان کی گورنمنٹ طرف جس ویل لوگوں نے سامنے میری طرف ہدایت دا پیغام لے ان والے پیغام لے کے آئے پیغام اللہ انہوں انکار کرنے والے نے سب تو پہلی بات یہ کیس طرح ہو سکتا ہے کہ رب کسے بشر نبی بنا کے بھیجتے کسی انسان نسول بنا کے یہ سب تو پہلی وجہ بنی انکار کی بشر رسول نہیں ہو سکتا انسان رسول نہیں بن کے آ سکتا یہ کس طرح ممکن ہے اب آس اللہ بشر الرسول بشر رسول بن کے آ جائے اللہ کسے انسان نو رسول بنا کے بھیجے یہ نہیں بنیا جا سکتا ہے سب تو پہلی اور بڑی وجہ ہوئی ہے رسالت دی. انکار دی. علیہ نے انکار بے شمار وقت سے تفریح کیتیاں جان گیا لیکن اج اثا اج دے سبق اندر یہ بات نشین کرنی ہے کہ لوگوں نے یہ ہے کیا ایک انکار کی گنجائش ہے جی تو یہ انکار کرنے اندر حق بجانب ہے یقین اندر جس طرح کے رسول آ گئی مسلح اللہ اپنی امت واسطے نمونہ بنا کے پیشتا ہے اللہ تعالی جو حکم دیندے رہے ہیں اس حکم پہ عمل کرنے واسطے پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے जाम अमल करो लोग भी तरह अमल करना तालुक ही न रखता होगा कोई रिश्ता और वास्तव ना हो किस तरह नमूना बन सकता है उन्होंने आओ हम जरा एक बात सामने रख के देखिए اگر پیغمبر نے دنیا پہ آ کے کچھ کھانا پینا ہی نہیں تو وہ اے ضرورت ہی نہ وہ او کھائے اور پیئے او اپنی امت نو کھان اور پین دا طریقہ کس واپس ہے وہ کھائے گا تو لوگ دیکھیں گے نا کہ کس طرح کھانا ہے وہ پیئے گا تو لوگ مشاہدہ گا کریں گے نا کہ یہ کسی چیز نیو کس طرح پیندا ہے جی وہ ضرورت ہی نہیں کھان دی जरूरत ही नहीं पीन की वो किस तरह एक नमूना पेश कर सके का एतराज किया रसूल या वयंशी फिल देखो इस मुहम्मद की तरफ या कुल तमाम ये खाना खादा है पानी पीता है नक्सल है इनकार सबक तलाश किया दावा कर जाए कि मैं रसूल हाँ मैं अल्लाह ने भेजे हिदायत रहनुमाई वास्ते या पुलिस तामे यह रोटी खादा है पानी पीता वयमशी असवाप से जिस तरह अस बाजार अंदर चलने फिरने इस तरह यह भी चलता फिर انہوں نے اپنی طرف ایک نقصان اللہ, اللہ نے جواب اندر فرمایا کہ ایسا پیشیا کوئی کوئی ہی نہیں کرو نہ تام ویم شو نہ وہ سارے روٹی بھی کھے سن پانی بھی پیندے سن بازار اگر چلتے پھرتے असाते कोई नदी ऐसा भेजा ही नहीं जिन्होंने खान पीन की हाजत और जरूरत ना हो जरा बाजार अंदर चलता और फिर ना होमानदारी अगर सोचा जाए पैरंबर कोई नमून न पेश कर सकेगा ना जो काम अमली तौर से करके दिखाएगा तो जे वह तालुक ही उस नकल ना होगा तो वह कम किस तरह करेगा पैरंबर में दर्द होगा तकलीफ पहुंचेगी زخمی ہوا بیمار ہو نمونا پیش کرے گا نا کہ وہ طبیعت ہے اللہ کا شکر ہے ہر حال جی وہ تکلیف ہی نہ ہو بخار ہی نہ کرے وہ کدی بیمار ہی نہ ہو جسم اندر درد ہی محسوس نہ ہو گئے. کہ وہ کس طرح اللہ کا شکر ادا نمونہ پیش کر سکے گا سے کے پیغمبر پیگمبر اگر کوئی خوشی محسوس نہ ہو زندگی اندر بے شمار ایسے موقع آ جب انسان جب خوشی محسوس ہوتی ہے مسرت مطلب محسوس ہوں دیے. اگر پیغمبر خوشی تو ہی بے نیاز ہوگی وہ کسی چیز کی خوشی نہ ہوگی ہوگی اسے کم نل مسرت ہی نہیں آتی ہوگی کہ وہ کس طرح نمونہ پیش کر سکے گا کہ جس ویلے بندے کو خوشی محسوس ہوگی اس ویلے بھی کہے اللہ تیرا شکر ہے اور اپنے رب کے سامنے سجے گا یا غور و فکر یہ باتیں سہن نشیم کرتے جاؤ اگر پیغمبر کے رشتے دار ہی نہ ہوتا تعلق کسی ایسی جنس نہ ہو جیسے رشتے داریاں نہ ہوں میں اد کرا کہ مخلوق ایسی ہے جنہوں نے آپس اندر کوئی رشتے داریاں نہیں فرشتیاں کی کوئی رشتے داری نہیں جی آپس اندر فرشتوں کی کوئی رشتے داری نہیں اللہ نے جن پیدا کر دیتے ہیں این موجود نے اور جب تک وہ چاہے گا اے ہی رہن گے جب چاہے گا سارا اجتماعی موت دے دے گا آپس کوئی داری نہیں کوئی شادی بیاہ نہیں کوئی ایسا سلسلہ نہیں کوئی رشتہ داری نہیں فریشت کی آپس میں جی دی بھی رشتہ داری نہ ہوندی دے ماں باپ وہ اولاد دے وہی وہی جو دی برادری دا قبیلہ بندہ نہ ہوں کس طرح نمونا بن سکتا جس ویل بچے نو تکلیف ہو گئے ادو کی کہنا ہے کہ جس ویلے بچہ خوش ہو گئے ادو کی کہنا بچے کی موت کا وقت گیا اپنے دونوں بازو کے اٹھایا ہے محمد الرسول اللہ تعالیٰ. کروں پیغام کے پیغام آ رہے ہیں کہ بچے کی طبیعت بڑی سخت خراب ہے بچے کی طبیعت بڑی سخت ہیں اچھا اللہ کو میں آ رہے ہیں انتظار کرو اخیر یہ پیغام آیا کہ بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے تو گھر کے چیز رہ گئے دیکھا واقعی بچہ اتنا ہی محسوس ہو رہا تھی کہ یہ مارک دے رہے اٹھا لیا داغوں سے اتنا اچھا اٹھایا ہے ایسے بچے دروس پرواز کر رہے ہیں اچھی جو آنسو جاری رہی نی زبان کیوں کی آپ پردھار ہیں نا یا ابراہی فرا کے کل محض بیٹے ابراہیم بیٹا ہے تو ہے بیٹے کیا ہے بیٹے ابراہیم انلہ کا لمحول تیری جدائی اور سبمہ سے بہت بڑا ہے تیرے چلے جان کا ہم سے بڑا شدید ہے لا کن مان اکول کالے متن علام امرا رب انج لیکن, لیکن ساری زبان سے کوئی ایسا ربز نہیں نکلے گا जिदी जिनी रब ने इजाजत नहीं दी असि यही कहेंगे इना इला जरूर बेटा जिसे तू चला गया अभी भी उसे ही पहुंचने आए फिर बाद अभी भी अपनी अपनी बारी वाल उ बेटा चुकया हो ना। है। तो चुकया नमूना बनाया है ना अगला ने फिर अपने रब जी मुखात होते फरमाया امانتا ہے نا ابھی تو سب کچھ اپنے سمجھی بیٹھے ہیں نا در حقیقت جان مال اولاد جو کچھ بھی ہے یہ اللہ دیا امانتا نہ اپنے رب وہ خاطم کر کے فرنا اعتراض ہو سکے اللہ یہ نمونہ یہ نمونہ وہی پیش کر سکتا ہے جہاں تعلق اس جنس نال ہو گیا جہن واستے انہوں نے مصول بنایا گیا اگر پیغمبر کی رشتہ داری نہ ہوتی کوئی تعلق ہی ایسا نہ ہوتا کہ یہ نمونے کس طرح پیش کرتا وسلم فرمایا, سب, سے اور سب کو پہلا اعتراض اور بشر رسول بنا, دے دے. نبی بنا کے بھیج دے, دے. یہ مانیا جا سکتا لیکن اللہ نے ایمان کی دی بنیاد یہ لے رکھی کل شہادت ہی یہ پڑھایا کہ میری اقرار اور دڑائی کہ اللہ کو صبح کوئی معبود نہیں اور کوئی شریک نہیں پوری کائنات دوسرا حصہ کی ہے کلمے کا وہ اشحد اندور میں اس بات کا بھی اقرار کرنا ہے یہ شہادت دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بندے بشر انسان نے آدم دی اولاد دا تعلق ہے اور او دے رسول کہ کا دونوں مننیوں نے پیغمبر دیا کہ آ اسلام اندر داخل ہو جا مسلمان بن جا مومن بن جا کہ جی تو ایک حیثیت مننی وہ کافر کہڑی حیثیت منگ کہ یہ بندہ ہے واسطے یہ رسول نہیں ہو اللہ نے کیا کا ایمان کس طرح قبول ہو سکے کس طرح منٹ کیا جا انہوں نے کیا بندہ رسول نہیں اللہ نے فرمایا کا بندے نہیں مسلمان یہ بھی مسلمان سوچو ذرا شہدو رسول بھی نے انسان بھی نے آدمی بھی نے آدم کی اولاد بھی نے اور رسول بھی نے ایمان قابل قبول ہے تو ایک حیثیت مننا ہے دوسری کا انکار کرنا ہے تو جا دفع ہو جا مو تیرا ایمان قبول ہے اللہ دی توحید تو بعد رسالت نو مننا اس حیثیت اندر تسلیم کرنا جڑی یہ صحیح حیثیت ہے یہ بنیادی چیز ہے ایمان واسط لہذا رسالت واسطے سب تو پہلی بات جڑی سانو دہ نشین کرنی چاہیے وہ اے ہے کہ رسول سارے دے سارے آدم علیہ السلام تو لے کے محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک او سارے ہی بشر سن سارے ہی انسان سن ان کیا جاندہ ہے بشریت رسالت کا پہلا تقاضہ ہے بشریت کہ اللہ نے نہ جنہ کسے کسی رسول بنایا ہے نہ فرشتیاں چو رسول بنایا یہ تین مخلوق بڑی بڑی نا فرشتے جن اور انسان جنہ کا آپس اندر کچھ تعلق ہے اللہ نے فرشتہ اور جنہوں چو کسی نو رسول نہیں بنایا رسول جنہیں بھی بنائے نے سارے انسان بنائے اور انسانوں چو بھی مرد رسول بنائے نے عورت کوئی رسول نہیں بنایا یہ بھی اعلان قرآن اندر موجود ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِلْ رَسُولٍ إِلَّا رِجَالًا نُوحِیْهِ لَيْهِمَ فرمایا اگر کوئی رسول نہیں پیچیا مگر وہ مرد سی انسان جو رسول بنائے نے سارے کہ سارے نے سارے مرد رسول بنائے نے عورت رسول نہیں بنائی عورت اللہ نے رسول نہیں بنایا اذنال قودہ درجہ کٹنی ہو گیا کہ او رسول نہیں بن سکی وہ اندر تنقید نہیں وہ تحقیر نہیں ہکارت نل نہیں ذکر ہوا کہ عورت اس کاگل نہیں کہ رسول بن سکے اورتوں سے اللہ نے یہ درجہ دیا کہ وہ گود اندر رسول کھیلے اورت کی گود اندر رسول کھیلے اورت نے پرورش کی عورت نے رسولا نو بذب لیا اپنا یہ اللہ نے عزت اور عزمت عورت دی رکھی ہے یا او دی تنقیز اور او دی تحقیر ہے لیکن او بھی اصول چونکہ اٹل ہیں او دی اصول اور قانون ہے کہ میں کسے عورت نو نبی نہیں بنانا لہذا نہیں بنائے ایدنال عورت مقام فریع نہیں بلکہ عورت نو بڑے بلند مقام تے رکھیں عورت رسول دی ماں ہے انتقال ہو گیا تے جبریل علیہ السلام آئے آ کے کی تھی اے اللہ موسا علیہ اسلام ان ذرا خود ہی سوچ سمجھ کے کرنا جو کچھ کرنا اگلے تھی جانے سو قوم سمجھا واہ و نصیحت واسطے ماں ہاتھ اٹھ جاستے اللہ میرا بیٹا گیا ہوا ہے وہ برو گرداشت ہو جائے تے مواف کر دیں ہوں وہ ہاتھ پیچھے نہیں جے رہے ہوں وہ آپ ہی سوچ سمجھ کے کریں جو کچھ کنی عزمت ہے ماں بنایا اللہ نے نبیا ارسلام نر رسول اللہ اث سارے سارے نبی انسان چ بنائے اور سارے نبی مرد بنائے کوئی عورت نبی نہیں اگر عورت اپنے مقام تے تو یہ بڑی قابل عزت ہے بڑی قابل احترام ہے کدی اے ماں ہے کدی اے بہن ہے کدی اے بیوی ہے کدی اے بیٹی ہے یہ چار روپ عورت دے اسلام میں بڑا خوبصورت سارے سامنے ہیں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں کا جو کام بیان کیا ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ہوگا بے حسن صحابتی یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے سلوک کا سب تو زیادہ حقدار اور مستحق کون ہے کدے میں سب تو اچھا سلوک کرنا چاہیے آپ فرما دیں امو کا تیری ماں اللہ تو بات سب تو زیادہ اس نے سلوک دائک تیری ماں وہ انا سما من پھر فرمایا اموں کا تیری ماں پھر انا سما من پھر کہو فرمایا اموں کا تیری ماں چوتھی دفعہ جیسے پوچھا من پھر کون تے پھر فرمایا قبول کا ماں بڑی مقدس اتنی ہے عورت اپنے مقام تے رہے تے بڑی قابل عزت اور قابل احترام ہے تے جی اپنا مقام چڈ دے بے. دو, دو تے رسوا کیتا جا رہا کبھی سوچیا ہی نہیں کہ میری عزت اور میری ذلت کا میرے یار کی ہے. اگر ایک گھروں باہر نکل گئی تو یہ عزت ختم ہو گئی اللہ نے اپنے پیغمبر اپنی بیویاں حکم دے دوں بیٹھ یہ دیا کریں جے اے باہر نکل جان گیا تو میرے ہاں یہاں کی کوئی عزت نہیں کوئی وقار نہیں کوئی احترام نہیں عورت کی عزت چار دیواری اندر ہے گھر اندر ہے کوئی عورت وغیرہ آگن بن جائے کسی ہوتے پہنچ جائے اللہ دے ہاں ایک ٹوٹی ہوئی جی کے برابر بھی عزت نہیں لیکن اگر وہ ماں بن کے گھر بیٹھی ہوئی بچیاں دی پرورش کر رہی ہے تو قیامت دے دن اللہ دے ہاں دی بڑی عزت ہوگی بڑا احترام ہوگا اسا سارے نبی ندی جو چاہا کیتے اور اورجے اور سارے نبی مرد پیجے کسی عورت نو نبی نہیں بنایا تو اج دے سبق دا لب لباد اے ہے کہ اللہ نو ہر حیثیت نال وحدہ لاشریک سمجھنا اے یقین کرنا اور رسالت دے بارے اندر پہلی چیز رسالت دا پہلا تقاضا بشریت اے مننا کہ سارے ہی نبی بشر سن سارے ہی نبی انسان سن আদম علیہ السلام دی اولاد سن خود آدم بھی نبی باقی سارے انہوں نے اولاد جو نبی اللہ سان صحیح عقیدہ سمجھن دی اور دل اندر بٹھان دی توفیق عطا فرما رہے تاکہ اعمال درست اور صحیح طریق نہ طے ہو سکیں عمل پیرا ہو سکیے اور اللہ جی ہاں انہوں کی قدر و قیمت ہوے قیامت دے دن اسی خائب و خاطر اور ناکام تے تراد نہ ہو جائیے اے نہ کہہ دیتا جائے کہ تیرا تی عقیدہ ہی درست نہیں تیرہ تعلیم عقیدہ ہی صحیح نہیں وآخر الحمدللہ میرے سامنے طرفوں اور پریشان حال دی طرفوں کچھ درخواستوں کی دعا واسطے موجود ہیں نماز تو بعد اللہ کو لو دعا کرو خلوص دل نر اللہ جمی مسلمانوں صحت کام لا آجلا ادا فرمائے اللہ پریشانیاں دور کر کے سامنے نصیب فرمائے دوست نے ایک مسئلہ ہے کہ کیا مسوک کی جگہ سے دنداسا بھی استعمال کیتا جا سکتا ہے یا نہیں اصل مقصد ہے دنداں صفائی مسواق سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ دنداسا دنداسا استعمال کردیا ہوا مرد احتیاط کرنی چاہیے کہ او دا رنگ نہ یہ ہونٹان سے آ جائے کیونکہ ہنٹا تے رنگ کا آ جانا اے زینت اندر شامل نہیں نہیں ہے سکتا ہے لیکن فیس ہے او دا کوئی رنگ نہیں لیکن دندا نو صاف کر دیئے ایک آسان اور کم قیمت نسخہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شمار ایسا بماریاں نے جیڑی دنداں خلیز ہونے کی وجہ پیدا ہو خاص طور سے مید دیا بھائی دند خراب نے میدا شکار ہو گیا کینسر تک دنداں فرمایا موہ اپنا صاف کرتا ہے بندہ اللہ راضی ہو جائے دوسری حدیث اندر اس طرح فرمایا لاخر <تصفح> اگر میں اے دے اندر کوئی مشقت اور دقت نہ محسوس کرتا کہ لوگوں سے ایک دقت بن جائے گی مشکل پیش آئے گی کہ میں امت کو حکم دے دیتا کہ جب وضو کرو مسواک نا ضرور کریا جائے مسواک تو بغیر وضو نہ کریا جائے اگر یہ دقت نہ محسوس ہوتی تو میں حکم دے دیتا و تاخیر الاشاء اور اگر اندر بھی دقت محسوس نہ ہوتی مینو تو میں حکم دے دیا کہ اشادی نماز جنگ دیر نہ پڑھ سکو دیر نال پڑھیا دیر پڑھن اندر سواب ملتا ہے لیکن یہ مطلب نہ کوئی لے لے کہ جماعت چڑ دے اور کبھی میں زیادہ سواب لوا ادھی رات پڑھ لاگا اشادی نماز جماعت نال نماز پڑھنا فرض ہے یہ دقت محسوس فرمائی رسول اللہ صلی اللہ رسلم نے کہ ہر وزو نام نماز کرتے پتے ر حضرت انہا فرمانیا نے کہ اسی اکثر آپ دیکھتے آ رہے کرتے ہوئے آ رہے نے کرو